لہ نح موست نوستر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يظلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا انتم مسلمون يا أيّه الناسَّاسُ التقُ رَبَّكُم الذي خَلَقَكمُمِ نفسس واحددَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زوجَهَا وَبَثَّ منِنْهُم ررجَلًَا كَفِ وَنِساء وَاتَّقُ الله الذي تَساءلُونَ بهِهِ وَالأَررحام إن اللهَّه كانَان عَلَكمُمْ رَقيب يا أيّهَا الذيينَ آمنُ التَّقُ اللهه وَقولُوا قَلا سَدييد یسلح لکم اعمالكم ویغفر لکم ذنوبكم ومن یتعی اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر المور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعہ ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فغیل للبین یکتبون الكتاب بی ثم یقولون هادا من عند اللہ بیشترو به ثمنا قلیلا فغیل لهم مما کتبت ایدیهم وغیل لهم مما یکسبون صدر محترم حضرات علماء اکرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو خواتین اسلام وحید الدین خان یہ ایک میگزین رسالہ کے مدیر ہیں برسوں سے یہ میگزین شائع ہو رہا ہے اس کے علاوہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں جو انہوں نے مختلف ناموں اور مختلف موضوعات پر رقم کی بعض لوگ جو منہج سلف سے واقف نہیں ہیں ان جناب کو اسلامی مفکر کہتے ہیں سب سے پہلے وحید الدین خان صاحب کے بارے میں یہ جان لیں یہ ایک تنظیم جس کا نام ہے ایلی انٹر فیت انسٹیٹیوشن یہ ایک جیوش یعنی یہودی آرگنائزیشن ہے اس آرگنازیشن کا مقصد یہ ہے کہ اس میں تمام مذاہب کی کتابوں کو کنگھالا جائے خاص طور سے ان کتابوں کو جن کو آسمانی کہا جاتا ہے اصولوں کو تلاش کیا جائے جو اصول ان کی نام نہاد ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور ان اصولوں کی وہ تاویل کرتے ہیں یا اسے تبدیل کرنے کی سیح نامشکور کرتے ہیں تک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کسی ادیم شان عربی ادارے سے سند فراغت حاصل نہیں کی ہے صالح علماء کی صحبت نہیں اٹھائی ہے بئی وجہ ان کے افکار خیالات اور نظریات کے اوپر مختلف طرح کی گمراہیوں کی چھاپ آپ کو صاف نظر آئے گی ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں مسلم کا مطلب ہوتا ہے اسلام دین کو ماننے والا اب اسلام کی ڈیفینیشن اسلام کی پریبھاشا اور اسلام کی تعریف جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہی اسلام کی صحیح تعریف ہوگی ان حضرت نے ان جناب نے اسلام کی کیا تعریف کی ہے ایک ارسالا کے اندر لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک میں کہتا ہوں آپ کون ہوتے ہیں میرے نزدیک بولے تو آپ کون ہیں آپ نبی ہیں کہ آپ یہ کہیں میرے نزدیک میرے نزدیک یہ ترکیبی قبل اعتراض ہے میرے نزدیک اسلام کی تعریف ہے آخرت اورینٹڈ لائف کیا تعریف ہے آخرت, oriented life. Oriented معنی یعنی آخرت زندگی یہ تعریف وحید الدین خان صاحب نے کی ہے اسلام کی جناب محمد الرس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی کیا تعریف فرمائی ہے ذرا یہ حدیث پاک دیکھ حدیث حدیث اس طرح وان سفیان بادی اسام رک مسلم تو کتاب ایمان حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب ایمان کے اندر لائے اور راوی اس حدیث کے حضرت سفیان ابن عبداللہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اسلام کی تعریف اس کی ڈیفینیشن اس طرح کر دیجئے کہ مجھے اس کے بارے میں آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے لا عنه لاسمبا دک اسلام کی ایسی ڈیفینیشن ایسی پریباشا آپ کر دیجئے بیان فرما دیجئے کہ اسلام کی تعریف آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کل اسلام کو آپ کے بعد اسلام کی تعریف کے تعلق سے اسلام کے بارے میں مجھے اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف فرمائی کل آمنت باللہ آمنت باللہ کہ فستکم پھر اسی کے اوپر جم جا گویا اسلام کی تعریف ہے کل آمنت باللہ بلّہ حضرت سفیان آپ اسلام کی ایسی تعریف بیان فرما دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی اور سے اسلام کی ڈیفینیشن پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے و ایک جامع تعریف فرمائی پھر یہ حضرت کون ہوتے ہیں یہ جناب کون ہوتے ہیں میرے نزدیک اسلام کی تعریف ہے آخرت اورینٹڈ لائف اور آپ نے دیکھا کہ اسلام کی تعریف میں یہ بات واضح طور سے نظر آ رہی ہے کہ ایمان کے مقتضیات کا نام اسلام ہے یا یوں کہہ لیں کہ ایمان کے امال کا نام اسلام ہے پھر سے ایمان کے مقتضیات ایمان کے تقاضوں کا نام اسلام ہے بالفاظ با دیگر یہ کہہ لیں کہ ایمان کے امال کا نام اسلام ہے اگر ایمان کا تعلق اندروں سے ہے باطن سے ہے تو اگر وہی ایمان باہر آ جائے تو اسلام بن جاتا ہے گویا کہ ایمان اور اسلام یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں سکا ایک ہی ہے جس کے دو رخ ہیں اندر ہے تو ایمان ہے باہر آ جائے تو اسلام ہے کل آمنت تو بلاہ اسلام کی تعریف یہ ہے کہ, کہ میں ایمان لایا یہ ہے ایمان اور فستقم اب جم جا یعنی ایمان جو جو کہتا جائے وہ تو کرتا جائے تو گویا اسلام نام ہے ایمان کے امال کا اسلام نام ہے ایمان کے مقتضیات کا اسلام نام ہے ایمان کے تقاضوں کا اس کو کہتے ہیں حدیث فہمی اس کو کہتے ہیں گہرائی اس کو کہتے ہیں گیرائی گویا اسلام میں ایمان داخل ہے اب ایمان کی تعریف کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں حدیث اس طرح وہاں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان جبریلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الايمان قال ان تُؤْمِنَ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره وقال له جبريل صدقت قال فتعجبنا منه يساله ويصدقه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم کا اتاكم رواؤ احمد حضرت رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبدالب عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما ہے علیہ سلام آتے ہیں انسانی شکل میں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ کی ایمان کیا ہے ایمان کسے کہتے ہیں آپ نے جواب دیا کہ ایمان نام ہے کہ آپ تصدیق کریں اس بات کی کہ اللہ ایک ہے اور آپ ملائکہ کی تصدیق کریں اللہ کی کتابوں کی تصدیق کریں اس کے رسولوں کی تصدیق کریں مرنے کے بعد کی زندگی کی تصدیق کریں اور اچھی بری تقدیر کی تصدیق کریں اسی کا نام ایمان ہے جواب سننے کے بعد فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اور صحاب کرام نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ فرشتہ ہے جبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں سدقتا راوی کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوال کا جواب آلریڈی سے معلوم ہے ورنہ سوال کرنے کے بعد جواب مل جانے کے بعد یہ کہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے سائل کو جواب پہلے سے معلوم ہے جب وہ چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو وہ کون تھے جو سوال کر رہے تھے صاحب کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا جبریل وہ وہ تھے اتاکم دینکم وہ آئے تھے تاکہ تمہیں سکھائیں تمہارے دین کے جو بنیادی نشانات ہیں اور اہم اہم جو دین کی بنیادیں ہیں ان کو بتانے کے لیے ہمارے پاس آئے تھے تو اسلام کی تعریف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اور ایمان کی تعریف بھی آپ نے بتا دی اور ایمان کی تعریف پر حضرت جبرائیل کی تصدیق ہے اس کا مطلب اللہ تبارک تارہ کی مہر ہے ایمان کی تعریف کے اوپر اللہ کی محر اس لیے کہ جبرائیل کی تصدیق ہے اور اسلام کی تعریف کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی کی مہر اور آپ نے اس بات کی وضاحت فرما دی اس بات کو بھی تشنہ نہیں چھوڑا کہ اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہیں یہ بھی بتا دیا دلیل دلیل یہ حدیث پاٹ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال شہاد محمد رسول اللہ رم الباری فی کتاب ایمان حضرت امام بخاری رحم اللہ اس حدیث پاک کتاب پاکستان کرنے لائیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاط فرمایا کہ اسلام کی جو عمارت ہے جن پانچ اینٹوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے ان پانچ اینٹوں کا نام یہ ہے پہلی اینٹ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ایک دوسرے نماز کا قائم کرنا تیسرے زکاط کا دینا چوتھے رمدان کے روزے رکھنا پانچویں اگر تو تو حج کر رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا اسلام کی تعریف کے بارے میں ہمیں ادھیرے میں نہیں رکھا ایمان کی ڈیفینیشن کے بارے میں ہمیں ادھیرے میں نہیں رکھا کہ اسلام کی بنیادیں کس چیزوں پر ہے ہمیں ادھیرے میں نہیں رکھا کہ ہم اندھیرے میں رہ ہم کو معلوم نہ ہو کہ اسلام کی بنیادیں کیا ہے ایمان کی بنیادیں کیا ہے اور اسلام کی تعریف کیا اور ایمان کی تعریف کیا ہے جب نبی نے اسلام کی تعریف کر دی تو آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ میرے نزدیک اسلام کی تعریف یہ ہے آخرت اور آپ کی اس تعریف کی اسلام کی تعریف کی کیا حقیقت ہے کیا نبی نے جو اسلام کی تعریف کی تھی وہ آپ کے لیے کافی نہیں تھی اگر آپ کے دل میں ایمان ہوتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی اور اسلام کی تعریف کی تھی اسی پر اکتفا کرتے آپ کو مزید کسی بھی انداز سے اسلام کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کی بہت بڑی جسارت ہے یہ جراتے بیجا ہے اور جسارتیں بیجا ہے جسے کم سے کم منہج سلف تو قطان تسلیم نہیں کرتا یہ معاملہ ہے اسلام کی تعریف کے بارے میں ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ موت سے پہلے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا حضرت موسا علیہ السلام کو پورے طور پر گئے اللہ نے آپ سے کلام کیا تمنہ دل میں جاگی کہ جو بولنے والا ہے وہ سامنے آ جائے حجابِ گرمیاں ہٹ جائے اور میں بولنے والے کو دیکھوں سلم کو آرزو کر بیٹھے لیک اے میرے رب تم اس سے ہم کلام ہے تم مجھے دکھا حجاب درمی ہٹا دے بچے دیکھنا چاہتا ہوں آوا دا علم دا تو مجھے نہیں دیکھ سکتے دیکھیے حضرت ایک جلیل القدر پیغمبر ہے اور انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے محسوس نبی ہے بار بار انہی کے واقعات قرآن حکیم میں مذکور ہیں یہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے محسوس نبی ہے اور امت مسلمہ کو اوپر کے بڑے احسانات بھی ہیں خاص طور سے نماز کے تعلق سے حضرت علیہ السلام تمنا کر بیٹھے کہ میرے رب تو میرے سامنے بے حجاب ہو جا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں آواز انتا رانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلایا بڑی بڑی نشانیاں دکھائی وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا دلیل دلیل یہ حدیث توحید حضرت رحم اللہ اس حدیث پاک کو اندر لائے راویہ آپ کی محبوبہ بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ جو تم سے یہ کہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ یہ عقیدہ اس آیت کریم کے خلاف ہے اور اس اشہاد میں حضرت نہیں دیکھ سکتی وہ افسار وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے وہ لطیف الخبیر وہ لطیف ہے اسے نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ چھوا جا سکتا ہے الرسالہ دسمبر کا اٹھا کر کے دیکھیے انیس کا 1986 کا الرسالہ دسمبر کے مہینے کا اٹھا کر دیکھیے آج جناب فرماتے ہیں کہ خدا میری دریافت ہے الفاظ خدا میری دریافت ہے میں نے خدا کو دیکھا ہے اور میں نے خدا کو چھوا ہے چلو مان لیتے ہیں کہ یہ زبان مجاز کی ہے اور استعارہ کی لیکن اس قسم کے سیریس معاملے میں جس کا تعلق عقیدے سے ہے آپ مجاز اور استعارے کی زبان کیسے استعمال کر سکتے ہیں کہ خدا میری دریافت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے غار غارے میں تحنس کرتے تھے کہاں یہ تحنس, تحنس تحنس کرتے تھے اور کے اندر جبرائیل لاتے ہیں وہی لے کر کے آتے ہیں لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ خدا میری دریافت ہے میں نے خدا کو دیکھا ہے اور میں نے خدا کو چھوا ہے ارے جو لطیف ہے تو لطیف کو چھوئے گے کیسے آپ جب موسیٰ علیہ السلام کو بول دیا گیا آپ سے کہہ دیا گیا کہ لنکارانی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا تو آپ کا ارسالا دسمبر انیس سو چھیاسی کے اندر یہ لکھنا کہ خدا میری دریافت ہے خدا کو میں نے دیکھا ہے خدا کو میں نے چھوا ہے تعویل کی جا سکتی ہے کہ یہ زبان مجاز کی ہے یہ زبان اشتہارہ کی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اتنے سیریس معاملے میں عقیدے کے معاملے میں مجاز اور اشتہارے کی زبان کیا ویلو رکھتی ہے کیا ویلویشن کی حقیقت رکھتی ہے لہذا منہج سلف اس طریقے کی تعبیرات اور اس طریقے کے الفاظ کو قتان پسند نہیں کرتے اور برداشت نہیں کرتے یہ ہے خدا میری دریافت ہے میں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے اللہ میں نے خدا کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے خدا کو میں نے دیکھا ہے خدا کو میں نے چھوا ہے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ ہیں کون آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ذرا مجھے بتائیے کہ اس قول کا کیا مطلب ہے تو خدا کو میں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے خدا میری دریافت ہے خدا کو میں نے دیکھا ہے خدا کو میں نے چھوا ہے کیا مطلب ہے کیا کہنا ذرا سمجھائیے تو یہ کہہ کر کے کہ یہ زبان مجاز کی ہے یہ زبان اشتہار کی ہے کہہ کر آپ چھوٹ نہیں سکتے منہجے صرف پتا نہیں دیتا اس طریقے کی زبان استعمال کرنے کے لیے خاص طور سے عقیدے کے سیریس میٹر میں اور ایک خاص بات ان صاحب کی تمام کتابیں آپ پڑھیے یہ اللہ کی جگہ خدا لکھتے ہیں رسول اللہ کی جگہ پیغمبر لکھتے ہیں ان کی ایک کتاب کا نام ہے پیغمبر انقلاب میں کہتا ہوں رسول انقلاب لکھنے کی آپ نے ضرورت کیوں نہیں سمجھی تو عجیب بات ہے ان کی تحریر کے اندر تمام کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کی جگہ خدا لکھتے ہیں کیا خدا اللہ کا مرادف ہے اللہ کا جو معنی ہے وہی معنی خدا کا ہے تو آپ خدا کے لفظ کو چھوڑ کر کے اللہ ہر جگہ کیوں نہیں لکھتے تو اللہ کی جگہ ہر جگہ آپ خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں قابل اعتراض بات ہے دوسرے رسول اللہ کی جگہ آپ پیغمبر لکھتے ہیں یہ بات بھی قابل اعتراض ہے پیغمبر میں صرف پیغام لے جانے والا کیا پیغمبر رسول کا مرادف ہے مجھے سمجھایا جائے کیا رسول از اکول ٹو پیغمبر مجھے سمجھایا جائے اور اسی طرح جب بھی کسی صحابی کا نام یہ لکھتے ہیں آگے رضی اللہ عنہم یا رضی اللہ عنہ لکھنا گوارا نہیں کرتے میں پوچھتا ہوں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے آگے رضی اللہ عنہم لگایا دلیل دلیل یہ آیت کریمہ رضی اللہ عنہم اللہ ان کے بعد میں اخلاق کے ساتھ ایمان لانے والے ان کو فالو کرنے والے تمام صحاب کرام کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سب رضی اللہ عنہم میں کہتا ہوں کہ اللہ ان کے آگے رضی اللہ عن لگائے آپ ہر صحابی کے آگے رضی اللہ عنہ لگانے سے کیوں سکتے ہیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کوئی معشوق ہے اس پردے زنگاری میں ذرا جواب دیا جائے مجھے کہ اللہ کی جگہ خدا کیوں لکھتے ہیں آپ اور رسول کی جگہ پیغمبر کیوں لکھتے ہیں اور اپنی کتاب کا نام پیغمبر انقرات کیوں لکھتے ہیں اور کسی صحابی کے آگے رضی اللہ عنہ لکھنا گوارا کیوں نہیں کرتے کیا سمجھا جائے آپ کی ذہنیت تو یوں بھی آیا ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں صحابہ کے کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں اور کیا عقیدہ رکھتے ہیں اس لیے کہ آدمی کی تحریر اس کے خیالات اس کے افکار اس کے اندروں کا آئین ادار ہوتی ہے تحریر بتا دیتی ہے کہ لکھنے والا کس خیال کا ہے تحریر بتا دیتی ہے کہ لکھنے والا کون سے افکار کا حامل ہے تحریر بتا دیتی ہے کہ لکھنے والا کن خیالات کا متحد ہے اور کون سے خیالات اپنے ذہن کے اندر لیے ہوئے یہ بھی مجھے سمجھایا جائے رسالہ مارچ انیس سو نبے آپ دیکھیں گے اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہے خدا ہر جگہ حاضر و ناظر پھر وہی خدا لفظ خدا یہ لفظ ویسے بھی محل لے کر آتے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا اس کے بعد لکھتے ہیں خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے کس نے کہا یہ تو وہی عقیدہ جو ہندوؤں کا ہے میں میں بھگوان بھگوان جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ تو آپ کا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے الرحمن رحمان عرش پر مستوی ہے اور ہم تو یہ مانتے ہیں کہ وہ اترتا ہے وہ چڑھتا ہے کوئی سوال کرے کہ جب اترتا ہے تو کیا عرش خالی ہو جاتا ہے عرش پر مستوی ہونے کے بعد بھی وہ چڑھتا ہر اترتا ہے اور اللہ رحم فرمائے حضرت اللہ میں ابن علیہ رحمہ کے اوپر آپ فرماتے ہیں کہ تم نے صرف ایک چڑھنا اترنا دیکھا ہے جو تمہارے ہاں پایا جاتا ہے کہ کوئی بلندی سے نیچے جائے تو اس کو اترنا کہا جاتا ہے اور کوئی پستی سے بلندی کی طرف جائے تو اس کو چڑھنا بولتے یہ تم نے دیکھا ہے کیا کوئی اور چڑھنا نہیں ہو سکتا کیا کوئی اور اترنا نہیں ہو سکتا جس سے تم نا ہو لہذا اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات کو ہنا کی طرح ہم اسی طرح مانتے ہیں کہ نہیں سکم اس ریس ہے ہاتھ ہے کیسے ہیں معلوم ہے پیر ہیں کیسے ہیں معلوم نہیں آخر نہیں کان ہے کیسے ہے معلوم نہیں اور یہ اس آیت کریمہ کے تناظر میں ہے کہ لئی سکم اس لیے سمی البیر وہ سننے والا ہے کان ہے اس کے بصیر ہے دیکھنے والا آنکھ ہے لیکن لئی سکم سے اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے سابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے ہر جگہ حاضر و نازر کا عقیدہ یہ ہندوانہ عقیدہ ہے کروان یہ عقیدہ در حقیقت بتاتا ہے کہ ہر جگہ حاضر و نازر کا جملہ یہ بالکل مرادف ہے کروان کے لئے اب آپ کے عقیدے کو کیا کہا جائے کہ آپ کے اندر کون सा عقیدہ پنپ رہا ہے اور آپ کا عقیدہ کیا ہے یہ جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں یہ ساری باتیں से حکیم سے ٹکراتی ہیں اور اسی طریقے سے احادیث بھی نبی کی صلی اللہ وسلم کو ساتھ نہیں دیتی میں ایک بات ارض کر دوں کہ اس شخص کی اس شخص کی عادت یہ ہے کہ یہ اپنی ہر فکری کجی کو اور اپنی ہر تاویل کو علمی دلیل منوانے پر اصرار کرتا ہے <تصفح> یہ علمی دلیل ہے یہ شخص کی عادت ہے اس شخص کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنی ہر فکری کجی کو اور تاویل کو علمی دلیل منوانے پر اصرار کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ آئیے ذرا دیکھ لیں کہ ان کی علمی اوقات کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ دع الارض الرض الارض یہ دور آخر میں ظاہر ہونے والا ایک انسان ہوگا یہ دعبت الارض کی تفسیر انہوں نے کی ہے دبت الرج کا مطلب دور آخر میں ظاہر ہونے والا ایک انسان میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ دور آخر سے کیا مراد ہے وضاحت کی جائے دور آخر آپ نے کہہ دیا لیکن دور آخر مبہم ہے اس کی وضاحت کی جائے کیا آپ کے سامنے یہ حدیث نہیں تھی اگر یہ حدیث آپ کے سامنے ہوتی تو آپ کو دورے آخر کہنے کی ضرورت نہ پڑتی اس لیے کہ بات صاف ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وہاں نبی ہر ترضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلاسن ادا خورجنا حضرت ایمان اللہ اس حدی سے آپ کو ایسے ہی کتاب ایمان کے اندر لائے نبی اکیریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کی روایت ہے کہ تین چیزیں جب نکل پڑے تین چیزیں جب ظاہر ہو جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اب کوئی تبلیغ کرے اور تبلیغ کرنے پر کوئی آدمی اگر بات مان بھی لے تب بھی اس کا ایمان اور اس کا عمل اسے کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے لائن فا نفسن کی ایمان ہوا لم تک ان آمنت میں قبل کسبت کی وہ تین چیزیں کون سی ہیں سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب سے نکلے گا یہ ایک چیز دوسرے وہ دجالو دجال نکلے گا وہ اور بت ال نکلے گا اب اگر مان لیا جائے کہ دور آخر میں ظاہر ہونے والا انسان یہ ظاہر ہو کر کے کرے گا کیا یہ انسان در حقیقت دور آخر میں ظاہر ہونے والا انسان اس سے اشارہ وہ اپنی طرف کر رہے ہیں کہ میں دور آخر کے اندر ظاہر ہونے والا وہی انسان ہوں جس کی تبلیغ سے لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچے گا کاش یہ حدیث ان کے سامنے ہوتی کہ اس سے مراد تو وہ ہے جو اس وقت نکلے گا جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا تبلیغ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا تو دورے آخر میں ظاہر ہونے والا انسان کوئی مطلب ہی نہیں ہے اور دورے حاضر دورے آخر کا مفہوم آپ نے متعین نہیں کیا حدیث نے تو متعین کر دیا کہ دورے آخر ہے کیا آپ نے دورے آخر کو مباب رکھا کیوں اس کا مطلب یہ حدیث آپ کے سامنے نہیں تھی آپ حدیث میں یتیم ہیں اور دوسرے دابت الرد کا مطلب انسان نہیں ہے آپ نے قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر تعویل کیا ہے وہ آیت ہمارے سامنے ہے آپ سب کو بے وقوف نہیں بنا سکتے وہ آیت ہمارے سامنے بھی ہے اور الحمدللہ ہم تو حافظ ہیں اور بہت سارے افوادیاں بیٹھے ہوئے ہیں چلو وہ آئےت کریمہ پڑھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عربی زبان کیا ساتھ دیتی ہے ان کی اس طاویل کا وئی وکال سکان لائیو کنون اور جب بات واقع ہو جائے گی فرد جرم نافذ ہو جائے گی تو ہم زمین سے ایک داببا نکالیں گے لفظی ترجمہ دیکھیں اخرجنا ہم نکالیں گے دابتن ایک داببا کو من الارض کہاں سے زمین سے زمین سے نکالیں گے تو کل جو ان سے بات کرے گا اب بتائیے زمین سے نکالیں گے ایک تو زمین سے نکالنا یہ مفہوم واضح نہیں ہے ان کی اس طویل کے اندر دورے آخر کے اندر ظاہر ہونے والا ایک انسان زمین سے نکلے گا وہ ان کی اس تاویل کا ساتھ نہیں دے رہا ہے آئے کریمہ کا ٹکڑا منل الارض زمین سے اچھا اگر یہ انسان ہی ہوتا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نعوذ باللہ لفظوں کی کمی تھی بشرن بول دیتا اخرجنا لحم بشرن منل اور بھی تونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان نہیں ہوگا چوپایا ہوگا اور یہ جانور ہوگا اور اگر نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ اختراب شاہ آپ کی نگاہوں سے گزری ہو کیا پڑھیں گے آپ تو ہوا میں تیر پھینکتے رہتے ہیں لگ گیا تو لگ گیا نہیں لگا تو نہیں لگا آپ کتابیں پڑھتے تو معلوم ہوتا کہ اسلاف نے ایسی ش قیمت باتیں کہیں ہیں ہر چیز کے بارے میں اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ منہجنا مقید بے منہج سلف وہ فہمنا مقیت بے فہمی سلف ہمارا فہم مقید ہے فہم سلف کے ساتھ سلف نے جو سمجھا ہے آیت کریمہ کا مطلب وہی مطلب ہی ہوگا اس آیت کریمہ کا حضرت نواب صدیق حسن خاں کنو جی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اقتراب شاہ کے اندر لکھا کہ بہت ساری روایات صحیحہ اس بات پر دلیل ہیں کہ یہ دتب من الارض در حقیقت ایک جانور ہوگا جو آخرت کی ایک عظیم الشان نشانی ہوگا بتائیے یہ حوالہ موجود ہے نواب صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری روایات صحیحہ اس بات پر وارد ہے کہ اس سے مراد ایک جانور ہوگا جو قرب قیامت میں ایک عظیم الشان نشانی کے طور پر ظاہر ہوگا اب بتائیے آپ نے فہم سلف کو ایک طرف رکھ دیا اور داد من منل ارد کا ترجمہ اپنی طرف سے کر ڈالا کیا آپ ان دونوں حدیثوں کے دائرے میں نہیں آتے وہ دونوں حدیثیں کون سی ہیں ربھی اللہ اللہ حضرت عبدال حضرت عبداللہ فرماتے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کے بارے میں بغیر علم بات کرے علم دلیل نہ دے تابیل کرے تو وہ اپنا ٹھکانا جہان بنا لے اس حدیث پاک روشنی میں دیکھیے جو آدمی قرآن حکیم کے بارے میں بغیر علم بات کرتا ہے منہجے صحابہ سے منہجے ہٹ کر بات کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ بغیر علم کہہ رہا ہے اور اس کے بارے میں وہی سنائی گئی فلیت ابو مکما ایسا آدمی اپنا ٹھکانا جانا منا لے دوسری رائے دوسری حدیث اس طرح وہاں جن در رضی اللہ تعالیٰ اللہ اللہ من فی کتاب اللہ ہی عبود فی قتاب حضرت پاک قتاب اللہ راوی مشہور صحابی حضرت اللہ حضرت جندب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو آدمی کتاب اللہ میں اپنی رائے سے اپنی عقل سے تعویل کے ذریعے کوئی بات کہے اور وہ صحیح بھی ہو جائے فاسادہ تعویل صحیح ہو فقط اختہ تب بھی غلط ہے بھی غلط ہے اس کا مطلب قرآن حکیم کی وہی تو مطلب مطلب اللہ اللہ پہلی حدیث میں کیا بتایا گیا جو قرآن میں بغیر علم بات کرے اپنے جانا منا لے دوسری حدیث کے اندر کیا کہا گیا جو آدمی کتاب اللہ کے بارے میں اپنی رائے اور تعویل سے کام لے اور وہ تعویل صحیح بھی ہو جائے فاخ تب بھی وہ غلطی پر ہے اس کا مطلب اگر آپ نے تعویل کی اور تعویل صحیح بھی ہو گئی تب بھی آپ غلطی پر ہیں اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ دیکھیے آپ کہاں ہیں تو وہی داوا کال کوجنا لم دابل ارتو پل دابا سے مراد دور آخر میں ظاہر ہونے والا انسان یہ ایسی تعویل ہے جو تعویل کسی صحابی نے نہیں کی جو مطلب کسی صحابی نے نہیں بتایا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بلکہ حدیثیں تو اس معنی میں آتی ہیں کہ سفا پہاڑ کے اندر سے پہاڑی کے اندر سے کوئی جگہ پھٹے گی وہیں سے یہ دابا دائر ہوگا یہ جانور دائر ہوگا اور لوگوں سے کلام کرے گا اور آیت کریمہ کا سیاق بھی یہ بتا رہا ہے کہ دابا نکلے گا لوگوں سے کلام کرے گا تو یہ ایک حیرتناک بات ہوگی دورے آخر میں دائر ہونے والا انسان تو کوئی بات ہی نہیں ہے آیت کریمہ کا پورا مفہوم بگار کر کے رکھ گیا اس تعبیل نے کیا اتنی عربی ہمیں نہیں آتی کہ آپ کی تعمیل کو ہم نہ سمجھ سکیں؟ میں نے بتایا کہ چونکہ جناب نے علماء کی صحبت نہیں اٹھائی ہے اور باقاعدہ کسی دارالعلوم کے اندر انہوں نے عربی زبان نہیں حاصل کی ہے ایسے کرشمے تو وجود میں آنے والے ہی ہیں ایسی کرشم سازیاں ایسے ہی لوگ کرتے ہیں اور کون کرے گا اس کو اللہ اچھا <laughs> فکر کی کجی دیکھیے محمد قبضافی کون تھا یہ لیبیا کا صدر تھا گارڈ کون تھیں تھے نہیں تھیں لڑکیاں اور بہت بری طریقے سے مارا گیا بیچارہ محمد قبضافی اس نے ایک کتاب لکھی ہے اللہ اخبار گرین بک گرین بک الکتاب الاخضر ہری کتاب عربی میں الکتاب الاخضر انگریزی میں گرین بک جس کو ہم لوگ اردو میں ہری کتاب بولتے ہیں محمد قدافی نے اس کتاب کے اندر تین فصلیں قائم کی پہلی فصل در حقیقت سیاسی عالمی نظریے کو بیان کرتی ہے پیش کرتی ہے دوسری فصل کے اندر معاشی مسائل پر بحث ہے اقتصادیات پر بحث ہے اور تیسری فصل کے اندر عالمی نظریے کے سیاسی سماج کو پیش کیا گیا ہے پوری کتاب پڑھ گزری۔ میں, میں, جی. میں, میں, میں نے کہہ رہا میں نے خود پڑھا ہے محمد کو کتاب میں نے پڑھی ہے ہم جانے کے لائق ہیں؟ حقیقی اسلامی اسکالر کون ہوتا ہے ابھی ان کو معلوم نہیں ہے کہ حقیقی اسلامی اسکالر کس کو بولتے ہیں. تو یہ تین فصلیں اس کتاب کے اندر ہیں اور پوری کتاب ملحدانہ نظریہ سے مملو ہے پوری کتاب کے اندر ملحدانہ کاثرانہ خیالات بھرے پڑے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد خلاصے کے طور پر ایک جملہ رکھ لیجئے کہ یہ کتاب در حقیقت کمیونزم اور اباہیت کی بگڑی ہوئی شکل کو پیش کرتی ہے ہر چیز جائز ہے اے باہیت کمیونزم ارے وہ کمیونزم جس کا روس سے جنادہ نکل چکا ہے اس آدمی نے اسی کمیونزم کی ترجمانی کی ہے کس نے محمد خطافی نے اور اس کتاب کے سفا نمبر پچاسی اور چھیاسی کے اوپر نماز کو اٹھک بیٹھک کا ہے نماز کو ورزش کا ہے بتائیے اتنی بیکار قسم کی کتاب اتنی واحت کتاب ملحدانہ خیالات و افکار سے مملو کتاب جس کے اندر نماز کا مذاق اڑایا گیا ہو سن سفا نمبر پچاسی اور چھیاسی کے اوپر نماز کو اٹھک بیٹھک اور نماز کو ورزش کہا گیا ہو بتائیے کس افکار کی ترجمان ہوگی یہ کتاب اور حیرت کی بات ہے وحید الدین وحیدینا صاحب کے اوپر کہ انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کر کے جو ان کا انسٹیٹیوٹ ہے وہاں سے اس ملحدانہ کتاب کو انہوں نے شائع کیا جس سے ان کے افکار و خیالات کا واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی کن خیالات اور افکار کا حامل ہے جو آدمی ایسی کتاب کا ترجمہ کرے جس کتاب کے اندر ملحدانہ نظریات بھرے پڑے ہوں کمیونزم کی ترجمانی کی گئی ہو اباہیت پسندی کو رواج دیا گیا ہو العلمیہ ادارے سے اس کتاب کو خود ترجمہ کر کے چھاپنا آخر یہ کس خیالات کی ترجمانی ہے مجھے بتایا جائے اور آپ نے اس کتاب کا ترجمہ کر کے اور اپنے ادارے العلمیہ سے شائع کر کے دین اسلام کی کون سی خدمت انجام دی ہے مجھے جواب چاہیے جواب دیا جائے آگے بڑھتے ہیں ایک جگہ لکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ اپریل سن انیس سو نواسی کر رہے سالہ میں کہ ایک سے زیادہ بیویوں سے شادی کرنا یہ آئیڈیل نہیں ہے اسلام کا میں کہتا ہوں ایک سے زیادہ بیویوں سے عورتوں سے شادی کرنا اگر یہ اجازت میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم کا ہر حکم یہ لڑکوں کو ہٹا دو بھائی بچے کیوں یہاں سامنے رہتے ہیں میں کہتا ہوں بچوں کو سامنے کروں چلو ہٹو چلو چلیے تو اگر قرآن حکیم کا کوئی حکم قرآن حکیم کی کوئی اجازت اگر آئیڈیل نہیں ہے تو پھر اسلام دین فطرت نہیں ہے اگر قرآن حکیم کا کوئی حکم قرآن حکیم کے اندر کوئی اجازت اگر آئیڈیل نہیں ہے تو اسلام کے دین فطرت ہونے کی نفی ہے یہ آپ نے بات کہاں تک پہنچا دی ہے کہ اسلام میں ایک سے زیادہ شادی بطور آئیڈیل نہیں ہے کیا قرآن حکیم کا کوئی حکم قرآن حکیم کوئی اجازت یہ آئیڈیل نہیں ہے اگر یہ آئیڈیل نہیں ہے تو پھر اسلام کے دین فطرت ہونے کی نفی ہوتی ہے اس کا جواب مجھے دیا جائے اس کے بعد بعد میں بات ہوگی کہ ایک سے زیادہ شادی ایک سے زیادہ کہ اس دراز کا معاملہ بطور آئیڈیل نہیں ہے گویا کہ قرآن حکیم کا کوئی حکم کوئی اجازت آئیڈیل ہی نہیں ہے آئیڈیل نہیں ہے تو اسلام کے تین فطرت ہونے کی نفی ہے بات کہاں تک پہنچتی ہے کبھی انہوں نے غور کیا اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی توقیر اور اور محبت کو جزو ایمان قرار دیا ہے جو دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو اللہ تبارک و تعالی کو اس دل کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جگہ جگہ یہ حکم دیا گیا کہ میرے نبی کے مشن کے اوپر تمہاری اعانت ہونی چاہیے مدد کرو میرے رسول کے مشن کہ اوپر اس کی مدد کرو اور دوسرے اس کی تعظیم و توقیر کرو اگر تم اس کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے ہو تو رسالت سے کے لیے محروم کر دیے جاؤ گے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورے فتح کے اندر شاہدم و ندیرہ بلاہ و رسولی وہ تو زیروہ وہ تو وہ اے ہمارے رسول ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے نظیر بنا کر کے بھیجا ہے تاکہ اے لوگوں تم اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ وہ تو ضرور ہو کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے رسول کی اس کے مشن کے اوپر معاونت کرو مدد کرو اس کی اعانت کرو وہ تو اور میرے نبی کی توقیر کرو اور عجیب بات تو یہ ہے کہ نبی کی تعظیم و توقیر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ تصویر کے ساتھ ملایا ہے وہ تو سب بےحو کراسی نبی کی تعظیم و توقیر کرو اور میری تصویر کرو صبح شام اللہ تعالیٰ نے نبی کی تعظیم و توقیر کو اپنی عبادت کے ساتھ ملایا جسے پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم ہمارے واجب اور بے شک وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان کے لیے لانت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ان کے لیے بہت ہی رسوا کن اداب تیار ہے جہنم کے اندر پتا یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے اور ایسے لوگوں کے اوپر دنیا کے اندر بھی لانت ہے اور آخرت میں بھی لانت ہے تکلی میں پہنچا سکتے آپ تعظیم رسول کی واجب اور فرض ہے ہر مومن کے اوپر ہر مسلمان کے اوپر اور ایزا دینا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لانت کا مستحق ہے اور مستوجب بناتا ہے یہ آدمی الرسالہ جون سن انیس سو نواسی کے اندر لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بجائے خود کوئی مستیبے قتل جرم نہیں ہے چلیے یعنی اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا کاش اس آدمی نے اللہ ابن تیمیا علیہ رحما کی کتاب سارمسول الشادی میں رسول پڑھ لی ہوتی جس کو ایک صاحب بولتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیا نے اس کے اندر تفلانا اور بچکانا باتیں لکھی ہیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ عالم اسلام کے ایک عظیم و فکیر کو کہ جس نے ہر موضوع کے اوپر ایسی مبسوط کتابیں لکھی کہ ان کی کتابیں سمجھنا ایک عالم ایک عام عالم کے بس کی بات نہیں ہے ان کے بارے میں اس طریقے سے کہنا کہ ان کی کتاب تفلانا اور بچکانا ہے یہ کہنے والا آدمی کس نظریہ کا اور کس خیال کا حامل ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر چونکہ منہج صحابہ کو منہج صلف کو بیان کیا گیا ہے چونکہ منہج سلف منہج صحابہ وحید الدین خان کے اس خیال کی تائید نہیں کرتے لہذا ان سے متاثر آدمی یہی تو کہے گا کہ اللہ میں ابن تعمیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر سارم المسلول کے اندر بچانا حرکتیں کی ہے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بجائے خود کوئی مستوجب قتل جرم نہیں ہے یعنی کوئی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد میں گستاخی کر دے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا کیا آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کانا لہو منہ ابنانی مثل وكانت تشتم وسلم, ولا ولا تنزجر فلما كان ذات وَسَلَّمَ فَمَا صلی اللہ قَامَ إِلَى صلی اللہ فِي بَطْنِهَا معلوم حاصر رسی اللہ تعالیٰ نما فرماتے کی ایک لوڈی تھی عبد اللہ ابن امتوم کی اور ابد اللہ ابن امتوم سے اس کے دو موتی جیسے بیٹے تھے لہو بنہا ابنان لولو تحر اس لوہڑی سے دو لڑکے تو بڑے خوبصورت لولو جیسے موتی جیسے تھے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نفرت کرتی تھی وہ کان تشت من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شتم کرتی تھی شتم یہ ٹرم یاد رکھیے شتم یہ ٹرم یاد رکھیے اور اس حدیث پر آپ رک جائیے میں یہاں ٹھہر کر کے چونکہ میں نے شتم کا مطلب بتا دیا ٹو ایویوز گالی دینا برا بلا کہنا یہ ہے شتم کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شتم کرنے کا معاملہ آپ کے دور ہی سے دور نبوت ہی سے چلا آ رہا ہے آپ کو شاہر کہہ کر کے گالی دی گئی کہہ کر کے ڈالی دی گئی یہ پاگل ہے مجنون قرآن حکیم میں موجود شاہر ہے. ہے یہ جادوگر ہے یہ شاعر ہے اس کا کلام شاعر آنا ہے کہنے والوں نے تو ابتر کہہ دیا جس کے پہ نہ آگے ہے نہ کوئی پیچھے ان نشانیا تھا بولتا اللہ تبارن تردی فرمائی اور یہی نہیں بلکہ آپ کا نام محمد تا مزم رکھ دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ مناقب ح اللہ اللہ اور ان کی لانت کو مجھ سے ہٹا کر کے دوسری طرف کر دیتا ہے پھیر دیتا ہے جس کو برا بھلا کہا جائے جس کی مزمت کی جائے تو نبی کا نام انہوں نے کیا رکھا تھا مزم جس کو برا بلا کہا جائے برا آدمی تو محمد کے وجہ مزم کہتے تھے نبی کبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں ہے لوگوں کہ کی کیسے اللہ پھیر دیتا ہے مجھ سے قریش کے شتم کو ان کی گالیوں کو اور ان کی لانت کو یہ لوگ مزم کو گالی دے رہے ہیں اور مزم کے اوپر لانت فرما رہے ہیں میرا نام تو مزم نہیں ہے میرا نام تو محمد ہے وہ آنا محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو میں تو مزمن نہیں ہوں میں تو محمد ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث عدیث ایسے ہی کتاب المناقب المناطبر اندر ذکر فرمایا پتا یہ چلا کہ یہ معاملہ کچھ نیا نہیں ہے شط رسول کا یہ سلسلہ تو جاری ہے کہاں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور میں ایک بات بتا دوں کہ آفتاب ہے جس طرح آدمی چاند کے اوپر تھوکنے کی کوشش کرتا تو تھوک کہاں گرتا ہے ایسے ہی آفتاب رسالت کو ماد کرنے کے لیے تھوکنا تو میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ یہ بے ہی ہوگی یہ جملہ صحیح ہے اس لیے رسالت کے ماہتاب کو ماد کرنے کے لیے اس کی تابناکی کو مدھم کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئی لیکن جیسی جیسی کوششیں ہوتی گئی تیسے تیسرے اس چاند کی اس محتاب کی تابنا کی میں میں اضافہ ہوتا گیا بکونے شاعر کے وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا لوگ آفتاب میں بھی کیڑے نکالتے ہیں ارے اس کے اندر تو داغ ہے چاند میں داغ ہے تو ایسا نکل رہا ہے تو کمر ٹیڑی ہو جا رہی چاند کی بھی کمر ٹیڑی ہو جاتی ہے نا کل ارجنل قدیم تو وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا یاد رکھو اس کو وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا اس لیے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سکون کو پسند نہیں کرتے ہیں کسی چائے نے بہت اچھا کہا ہے. ہے کہ مجھ سے دیکھا نہ گیا جھیل کے پانی کا سکوت بیٹھا ہوا ہے جھیل کا پانی ذرا ایسے ٹھہرا ہوا رہتا ہے رہا ہوا مجھ سے دیکھا نہ گیا جھیل کے پانی کا سکوت میری عادت ہے کہ بیٹھا ہوا پتھر پھینکو تو اسی کیٹیگری کے کا یاد بھی ہے مجھ سے دیکھا نہ گیا جھیل کے پانی کا سکوت میری عادت ہے کہ بیٹھا ہوا پتھر پھینکو اس طریقے سے پتھر پھینکے گئے اور رسالت کے ماہتاب کو مات کرنے کی کوششیں ہوتی گئیں لیکن جیسی جیسی کوششیں ہوتی گئیں آفتابیں رسالت کی روشنی کے اندر بتدریج اضافہ ہوتا گیا اور ماہتاب رسالت کی نورانیت اور تابناکی کے اندر زیادت اور اجتیات ہی ہوتا گیا لوگ اپنے اس ناپاک مقصد اور ناپاک عزم میں کامیاب نہیں ہوئے اب آئیے اس حدیث کی طرف کہ یہ عورت یعنی گالی دینے کا سلسلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے کبھی شاہر کہا گیا کبھی پاگل کہا گیا مجنو کہا گیا شاعر کہا گیا ابتر کہا گیا مزمم کہا گیا اور مزمم کہے جانے پر آپ نے جو ریئیکشن ظاہر کیا وہ یہ تھا کہ دیکھو اللہ کیسے پھیر دیتا ہے مجھ سے قریش کی گالی کو اور ان کی لانت کو یہ لوگ مزمم کو گالی بک رہے ہیں مزمم کے اوپر لانت کر رہے ہیں لیکن میرا نام تو مزمم نہیں ہے میرا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ عورت بھی گالی دیتی تھی جس کے موتی جیسے دو لڑکے تھے لُو تَيْنِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو شتم کرتی تھی یہ منع کرتے تھے کر ایسا منع کرتے تھے منع کرتے تھے مگر وہ رکتی نہیں تھی وہ یس تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان میں مت پر. والا تنزجیر, ڈرتی نہیں تھی وہ یہ اس کو جھڑکتے تھے لیکن اس کے اوپر ہوتا ہی نہیں تھا اچھا ایک دفعہ رات میں آئے پاس میں بیٹھے اور وہ, پاس میں بیٹھے بس اس نے نبی کا ذکر نکال دیا پتا نہیں اس کو نبی سے کیا چھڑتی زکرۃن نبی صبی کا ذکر چھیڑ دیا گسے سے باہر ہو گئے اور اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے فما سوبارہ ان کام آئی لا یہ حضرت یہ جناب صبر کو بے چارگی لاچاری اور بے بسی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں ذرا صبر کا یہ مطلب اس حدیث میں دیکھے کہ صبر کس کو بولتے ہیں فما سوبارا صبر کی ایک حد ہوتی ہے فما سوبارہ صبر کی انتہا ہو گئی صبر کی ایک انتہا ہوتی ہے ان کے ہاں صبر کی کوئی انتہائی نہیں ہے مسجد کو ہی لے لے چپ بیٹھے رہو उनकी करो, एक मस्जिद मांगो तो दूसरी देखो इनके यहां सब्र का मतलब पुष्दी है बेचारगी है लाचारी है लेकिन इस हदीस के अंदर देखो कि सब्र की इंतह बताई गई मना कर रहे है, नहीं मान रही फमा सोबारा अब सब्र की इंतिया हुए सब्र नहीं कर सके फौरन एक कुदाल उठाई फावड़ा उठाया और गए उसके पेट के ऊपर फावड़े को रख दिया हाफी बतने हा اس عورت کے پیٹ کے اوپر پھاوڑا رکھ دیا سبر کی جو انتہا نکل گئی پھاوڑا لے لیا اس کے پیٹ کے اوپر رکھ دیا تکا علیہ اس کے اوپر ٹیک لگا دیا حتان یہاں تک کہ پھاوڑا اس کے پیٹ سے گزر کر کے پیٹ کی طرف نکل گیا اور عمر گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتان فدا پیٹ سے نکل کر کے پیٹ کی طرف نکل گیا پھاوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب پہنچی اس لوڈی کی آپ نے فرمایا کہ میں دوائی دیتا ہوں اشہد میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کہد اندر ان صحابی نے بالکل اچھا کیا میں دوائی دیتا ہوں کہ اس عورت کا خون رائے گا ہے ورنہ اگر یہ خون جائز ہوتا تو بدلے میں عبداللہ ابن ام مکتوم کو قتل کیا جاتا اس لیے کہ قصاص ہے اور اس کے خون کا حدر ہو جانا رائے کا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ شت میں رسول کی سطح قتل ہے اب اس حدیث کے خلاف یہ کہنا ارسالا ار کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بجائے خود مستوجب قتل جرم نہیں ہے اس حدیث کو ہم لیں یا جناب والا آپ کی بات کو لیں ان صحابی نے جو کچھ کیا وہ صحیح ہے یا آپ کا یہ جملہ صحیح ہے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے کہ صحابی نے جو کیا کیا غلط کیا اور نبی کی شہادت اور میں تو یہ کہوں گا کہ وحید الدین صاحب نے جو کتاب لکھی ہے شتم رسول کا مسئلہ کتاب کا نام کیا ہے شتم رسول کا مسئلہ پوری کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے گستاخانے رسول جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں اور آپ شان میں گستاخی کرنے والے ہیں سب کی حمایتیں بیجا کی ہے اور چاہے وہ ڈنمارک کا کارٹونسٹ ہو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا تھا جس پر مسلمان مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے پوری دنیا میں وا ویلا مچ گیا تھا اسی طریقے سے یہ فلم جو بنائی گئی تھی چاہیے ہو اور اسی طریقے سے سلمان رشدی کی وہ ملعون کتاب جس کا نام سینتانک ورسز ہے جو قرآن مجید ہی کا استعارہ ہے کہ سینتانک ورسز سے مراد قرآن حکیم ہے قرآن حکیم آج سے ہی نہیں تو آج سے چودہ سو سال پہلے اسی سوال کا جواب دیا چکا ہے قرآن حکیم اس سوال کا جواب موجود ہے اس نے کہا کہ قرآن کے آیات یہ سینتانک ورسز ہے شیتان لے کر کے محمد کے اوپر اترے قرآن حکیم نے چودہ سو سال پہلے اس کا جواب دے دیا وہاں زلد بھی شیاتین اس کو لے کر میرے حبیب کے اوپر میرے رسول کے اوپر شیاتین نہیں اترے یہ تو میری طرف سے نازل شدہ کرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف سے دفاع کیا گویا اللہ دفاع کرتا ہے اپنے رسول کی طرف سے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کیا جائے کتاب و سنت کا دفاع کیا جائے نہ کہ شخصیتوں کا دفاع کیا جائے تاکہ لیش تروب سمنن سمن تاکہ اس کچھ مال ملے دنیا والے عزت کی نگاہ سے دیکھے جاؤ حشم میں یہ لوگ اس طریقے کی تعبیلات کس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا حاصل ہو کاش یہ ایک لمحہ کے لیے سوچتے کہ ان تمام چیزوں کا حاصل کیا ہے یہ دین کے نام پر آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو دین نہیں ہے جس کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں تو اس بدبخت نے کتاب لکھی سیتانک ورسز سلمان رش نے جو قرآن حکیم ہی کا اشتہارہ ہے اس نے قرآن کی آیات کو سیتانک وا شیتان کی آیتیں کہا کہ شیتان لے کر اور اس نے اس کتاب کے اندر جناب محمد رسول کو محاؤن کہا ایم اے یہ برابر ہوتا مائی کے مائی اور ہاؤنڈ کتا بھائی نہیں لے چاہ سہان اللہ مائی ہاؤنڈ کا حضرتیں عائشہ رسی اللہ تعالیٰ جو آپ کی محبوبہ بھی نہیں, ہور کہا اور کہا ان کو اور آپ کے گھر کو اس نے کہبہ خانہ کہا بتائیے ایسے آدمی کی بیجا وکالت کی ہے وحید الدین صاحب نے اور کہتے ہیں کہ شتم رسول کے معاملے میں مسلمانوں کی سرگرمی دعوت کچھ سرگرمی ہے یہ لیجیے کون دعوت آپ پھیلا رہے ہیں جو محبت رسول سے خالی دعوت ہو وہ دعوت پھیلا کر کے آپ کیا تین بار رہے ارے جو دعوت محبت رسول سے خالی ہو اس دعوت کو دنیا میں پھیلا کر کے آپ کو کیا ملنے والا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ شتمے رسول کے خلاف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دے اس پر مسلمان اگر برف ہو جائے احتجاج کرنے لگے تو کہتے ہو کہ یہ دعوت کچھ سرگرمی ہے اس سے دعوت کے اوپر دعوت دین کے اوپر حرف آتا ہے یہ دعوت کو ختم کرنے والی سرگرمی ہے بتائیے اور ان کی عادت ہے کہ یہ مسلمانوں کو نالک جاہل نادان بے عقل کہنے سے بھی باز نہیں آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسلمانوں کی محبت کے مظہر کو یہ لغو فضول اور ابس کام تصور کرتے ہیں کہ محبت رسول کے نام پر اس طریقے کی جو حرکات مسلمان کرتے ہیں در حقیقت یہ لغو چیز ہے ایک بیکار چیز ہے اس کا مطلب محبت رسول کی کوئی اہمیت ہی نہیں شریعت کے اندر بتائیے جس آدمی کی تحریر محبت رسول سے خالی ہو جس آدمی کا دماغ محبت رسول سے خالی ہو وہ اگر دعوت پھیلا رہا ہے دنیا کے اندر تو کون سی دعوت پھیلا رہا ہے میں تو کہتا ہوں جو دعوت محبت رسول سے خالی ہو وہ دعوت اللہ کو مطلوب نہیں ہے اور میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ آزادی ہے فکر کے نام پر یہ تو فکر کی آزادی ہے کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ غور سے سنیے آزادی ہے فکر خیر اعلی ہے اچھا میں نے تو منطق پڑھی ہے اب میں اس کو ایسے بولتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کو آزادی کے بعد جو نتیجہ نکلتا وہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا خیر آلہ ہے یہ تو نتیجہ نکلا یہ قیاس کی شکل اول ہے جس کا نتیجہ قطعی ہوتا ہے جنہوں نے کی گلیوں میں جو گھوما اس کو بھی معلوم ہوگا اس کو یہ یاس کی شکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی آزادی فکر ہے فکر کی آزادی ہے کوئی کسی کو بھی برا بلا کہہ سکتا ہے تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شتم کرنا برا بلا کہنا آزادی فکر ہو رہا ہے اور آزادی فکر ہو رہا ہے خیر ہے آدھ کو مڈل ٹرم کو کاٹنے کے بعد نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی کو گالی دینا خیر آل ہے بتائیے اس طریقے کا تصور اگر آدمی پیش کرتا ہے تو اس کے ایمان کا جائزہ اگر لیا جائے تو کیا نکلتا ہے وہاں اور میں یہ کہ بے جانا ہوگا کہ آزادی فکر و نظر کے نام پر ان کی تحریر در حقیقت قادیانی فکر و نظر کا ایک نیا تسلسل ہے پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں عید الدین خان کا آزادی فکر و رائے کے نام پر یہ تحریر در حقیقت قادیانی فکر و نظر کا ایک نیا تسلسل ہے ہمیں ہمیںحد الدین خان کے افکار و نظریات سے بچ کر کے نکلنا ہے بہت محتاط رہنا ہے بےحد کیئر فل رہنا ہے یہ تو ایک سلو پوائزن ہے کہ آدمی اس میں فورن نہیں مرتا دھیرے دھیرے مرتا ہے دھیرے دھیرے مرتا ہے تو آپ دھیرے دھیرے مت مری سلو پوائزن مت کھائیے ہمارے لیے قرآن حدیث کافی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں کتابوں سنت رقطفی کمشی نام بھی کافی ہے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ انہوں نے د ج تک کے بارے میں اس کے آنے کے بارے میں شکا اظہار کیا جبکہ حدیث مسلم کے اندر ابھی میں نے بتایا کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تین چیزیں جب نکلیں گی تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا مغرب کا سورج سے نکلنا اور سورج کا مغرب سے نکلنا اور اسی طریقے سے دجال کا نکلنا ہوا ہے مسلم سے ڈیٹ کی ہوئے تھے دجال کے خروج کے بارے میں نکلنے کے بارے میں اگر شک کا اظہار کیا جائے تو بہراج قابل اعتراض بات ہے کہ انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کوئی صاف بات نہیں کہ اور حدیث کا انکار کیا اسی طریقے سے مسجد اقسا کے تعلق سے ان کا ایک نظریہ ہے کیا نظریہ ہے کہ بھائی یہ سلیمان علی اسلام نے بنایا تھا دیکھے تو یہ کن کے نبی تھے یہودیوں کے اچھا چھوڑ دیا جائے نا مسلمان کا مسجد اقسا کے لڑ رہے ہیں یہ خیال ہے چھوڑ دیا جائے छोड़ دیا جائے بیت المقدس کو چھوڑ دیا جائے یہودیوں کو دے دیا جائے مسلمان اس کے لیے وہ کیوں مچا رہے ہیں یہودیوں کے نبی کی مسجد ہے یہودیوں کو دے دیا جائے کیا انہوں نے ایک تفسیر کی کتاب نہیں لکھی ہے انہوں نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا کیا ہے تامد اور یہ قاعدہ ہے کہ مسجد یا اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے یہ کسی قوم کی اور یہ کسی آدمی کی جائیداد نہیں ہوتی کافر اس کی تولیت کا حق نہیں رکھتا اور یہودیوں کا کفر قرآن حکیم سے ثابت ہے لہذا ان کی تولیت صحیح نہیں ہے لہذا مسلمانوں کا مسجد اقسا کے حصول کے لیے کوشش کرنا بالکل درست ہے اور دوسرے یہ کہ تین مسجدوں کی طرف شد رحال کا دیا گیا ہے چلو وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وہاں نبی حررت رضی اللہ تعالیٰ عنو نبی صلی اللہ علیہ, وسلم اقول لا اللہ علیہ وسلم مساجدہ مسجد الجد الحرام فی کتاب الجمعہ حضرت رحمۃ اللہ کو ایسا پا ہی کتاب الجماع کے اندر لائے راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو رینا رہ ہے حضرت ابو رینا رہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تین مسجدوں کے علاوہ کہیں کسی اور مسجد کی طرف باقاعدہ سفر کر کے سواب کی نیت سے نہ جایا جائے, جائے یہ مطلب ہے اس حدیث کا کون کون سی مسجد ہے وہ مسجد حرام سواب کیا ہے یہاں ایک رکعت ایک لاکھ کے برابر دوسرے مسجد نبوی ایک رکعت ڈھائی سو نمازوں کے برابر ہے یہ روایت صحیح ہے ڈھائی سو یاد رکھیے اس کو نمازیں نماز ایک نماز برابر ہے مسجد حرام میں ایک لاکھ کے برابر اور مسجد نبی کے اندر ڈھائی سو کے برابر ایک ہزار کے برابر اور مسجد افسا کے اندر ڈھائی سو کے برابر اب بتائیے ان تینوں مسجدوں کی طرف شد رحال کا ذکر دیا گیا ہے اور وہاں نماز پڑھنے پر سوال ملتا ہے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی مسجد افسا کی طرف اور یہودی ڈسٹرب کرتے ہیں تو ہم وہ سواب کیسے حاصل کریں لہٰذا مسلمانوں کا احتجاج کرنا اور بیت المقدس کے حصول کے لیے کوشش کرنا بالکل بجائے جس میں مسجد اکثر کے لیے ڈھائی سو بتائے مولانا جعفر صاحب سے بات ہوئی uh, انہوں نے وہ حدیث پیش کیے ڈھائی سو برال پچاس ہزار کے بارے میں میں نے گفتگو کی ان سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں صحیح حدیث ڈھائی سو کے بارے میں ہے ایک ہزار 500. نا. 500. نا. نا. نا. نا. نا. یہ ایک لاکھ برابر ہے ایک نماز کا ایک لاکھ مسجد حرام میں اور ایک ہزار ہے مسجد نبی اور ڈھائی سو مسجد رکھ سکتے پہلے میں بھی یہی کہتا پچاس ہزار آج ہی میری بات ہوئی ان سے تو انہوں نے ایک روایت پیش کی ہے جائزوں کے بارے میں بہرحال تو ان تین مسجدوں کی طرف شد ریحال کا عزم دیا گیا ہے اب ہم کعبہ جاتے ہیں مسجد عرام جاتے ہیں مسجد نبوی جاتے ہیں اب بیت المقدس اگر ہم جائیں تو یہودی ڈسٹرب ہمیں کرتے ہیں وہ سوال ہم کیسے حاصل کریں لہذا مسلمانوں کا اس کے حصول کی کوشش کرنا بالکل بجائے یہ ہودیوں کو دے دیا جائے ارے کیا یہ معلوم نہیں کہ ان کا کافر ہونا ثابت ہے اور کافر کو تولیت نہیں دی جا سکتی کسی مسجد کی مسجد وقف لیلہ ہوتی ہے اور وقف جو ہے اللہ کے لیے اگر ہو تو اس پر کافر کی تولیت نہیں ہوتی لہذا یہ کہنا مسجد اکثر کے حصول کے لیے کوشش نہ کی جائے یہ ہدیوں کو دے دیا جائے یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ بابری مسجد کے لیے مارچ نہ کیا جائے اور عجیب بات تو یہ ہے بابری مسجد کے لیے مارچ کرنے کا شرعی جواز نہیں لکھتے ہوئے اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں اب بتائیے بابری مسجد کے مارچ بابری مسجد کے حصول کے لیے مارچ کرنے کا شرعی جواز نہیں دلیل میں یہی حدیث پیش کرتے وہ کہ تین سواد کی غرص سے تین مسجدوں کے انداز ہو تو آدمی کی تحریر کے اندر یہی گم رہی اور یہی فکری کجی نہیں جھلکے گی تو اور کیا چیز نظر آئے گی تو یہ مسجد کا معاملہ رہا اور وحید الدین خاں صاحب نے رسالہ انیس سو چورانوے مہینہ مارچ اس میں انہوں نے لکھا کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ان سب کی دعوت ایک ہی تھی دین ایک تھا اور کسی کا دین کسی کے دین کے مقابلے میں کامل نہیں تھا اسی طرح کسی رسول کو کسی رسول کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے دلیل دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا نفرق نفر احد من رسولی کہ ہم اللہ کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے ہیں لہذا کسی نبی کو کسی نبی کے مقابلے میں افضل کہنا اسی رسول کی دعوت کے مقابلے میں دوسرے رسول کی دعوت کو کامل کہنا یہ درست نہیں ہے جواب اس کا یہ ہے کہ بحید الدین خان صاحب نے تفریق اور تفضیل کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں جیسے جنت ایک جگہ ہے ایک مقام ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مومنین موحدین سارے کے سارے جنت میں جائیں گے اب سارے مومنین محدود جنت میں چلے گئے ان میں کوئی تفریق نہیں ہے جنت میں جانا سارے مومنین جائیں گے اس میں تفریق ہے ہی نہیں لیکن جنت کے درجات ہیں کوئی کسی درجے میں ہوگا کوئی کسی درجے میں ہوگا کوئی کسی درجے میں ہوگا تو جنت میں جانے کے اندر تفریق نہیں ہے مگر درجات کے اعتبار سے تفریق ہے کاش وہ اس کا صحیح ترجمہ دیکھ لیتے اور امام النظار شیخ الجلیل علامہ سرسری رحمت اللہ علیہ نے اس ٹکڑے کا ترجمہ بڑا شاندار کیا ہے وہ ترجمہ اگر سامنے ہوتا تو اس اعتراض کی ضرورت ہی نہیں تھی لانک کا ترجمہ شیخ سنا اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسولوں کو ماننے میں ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے یعنی ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم انکار کرتے کہ ہم صرف موسا کو نبی مانتے ہیں رسول مانتے ہیں ہم عیسا علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے اس کو تفریح کہتے ہیں جیسے یہودیوں نے کہا کہ ہم عیسا علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے عیسائیوں نے کہا کہ ہم موسا کو جو ہے رسول نہیں مانتے اور یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے مل کر کے کہا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو رسول نہیں مانتے یہ تفریق ہے ہم اس طریقے کی تفریق رسولوں کے درمیان نہیں کرتے جہاں فضیلت کی بات ہے فضیلت تو قرآن حکیم سے اور حادث شریفہ سے بالکل واضح ہے پہلے وہ آئے کریمہ دیکھ لیں تل کر رسلو فول ناباد ملاباد ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان میں سے بعض کو بعض کو اوپر فضیلت دی ہے تو فضیلت درجات کے اعتبار سے کہ کسی کا درجہ کسی سے بڑھا ہوا ہے یہ تو قرآن حکیم سے ثابت ہے اور حدیث کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ الفضائل کے اندر جو روایت لائے وہ کر دیتا ہوں حضرت امام مسلم اس حدیث کو ایسی کتاب الفضائل کے اندر لائے حضرت ابو حضرت اب فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں پیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار, ہوں گا کی سردار کی اہمیت دوسروں کے مقابلے میں بڑی ہوئی ہوتی درجے کے سے اور سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی مجھے سفارش کا پہلا میں ہوں گا جس کی سفارش قبول کی جائے گی اب یہ فضیلت نہیں تو اور کیا تو تفریق یا تقسیم کے مقابلے میں اور تفضیل یا دراجات کے مقابلے میں ہے کہ درجات میں تفاضل اور فضیلت ہے مگر تفریق کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو رسول مانا جائے کسی کو رسول نہ مانا جائے یہ مطلب ہے اور اگر وہ مثال سامنے رہے جنت والی جو میں نے دی کہ جنت ایک جگہ ہے سارے کے سارے مومنین وہاں پہنچ گئے تو جانے میں دخول جنت میں سب کے سب برابر ہیں ان میں تفریق نہیں ہے مگر ہر ایک کے درجات الگ الگ, الگ ہیں وہ تو نس سریہ نصوص سریہ سے بالکل واضح ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے تفریق اور تفضیل کا مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے اس طریقے کی بات کہی ہے اگر وہ خاص طور سے اس ٹکڑے کے ترجمے پر نظر کر لیتے تو اس طریقے کی واحد بات کہنے کی ان کو ضرورت پیش نہ آتی اور ایک معاملہ کیا ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے میرا خیال یہ ہے کہ جہاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ سبر نام ہے بے بسی اور لاچاری کا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ماں ہوا صبر آپ نے فرمایا کہ سبر نام ہے فستقم کما امرتا جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا اس کے اوپر استقامت کا نام صبر ہے صبر کا نام بے بسی نہیں ہے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر صبر کا نام بے بسی ہے تو اس آیت کریمہ کا مطلب بتایا جائے کہ تالوت لشکر لے کر کے جالوت کے مقابلے میں آئے رما برض القوم کافرین حضرت تقدام یہ جالوت کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور دعا کر رہے ہیں صبر کی کہ اے ہمارے رب ہمارے اوپر سبر کو اڈیل دے اب دیکھیں یہاں صبر کا کیا معنی ہے جنگ شروع ہونے والی ہے اور وہاں صبر مانگا جا رہا ہے بتائیے انہوں نے جو صبر کی تعریف کی بے بسی اور لاچاری کیا قرآن حکیم نے جو معنی صبر کا بتایا ہے وہی صبر کا معنی یہ بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کے بارے میں ان کی یہ تعویل انتہا درجے کی خطرناک بات ہے اور اسی طریقے سے جہاد کا جہاں تک معاملہ ہے جہاد کے چار مراحل ہیں غور سے سنیے اس کے جہاد کے چار مراحل زندگی. وہاں دیا گیا. کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تب اجازت دی گئی لیکن فرض نہیں کیا گیا اجازت جا کی اجازت دی گئی فرض نہیں کیا گیا تیسرے نمبر پہ اسے فرض کیا گیا مگر دفاعی آپ لڑیں لیکن آپ کے اوپر اگر کوئی اٹیک کر رہا ہے تو آپ جائیے باقاعدہ لڑیے ان سے اور چوتھے نمبر پہ اقدامی جہاد یعنی وقاتل فتن جہاد کے اندر یہ آئے کریمہ کریما بتا رہے کہ اقدامی جہاد بھی ہے چوتھی شکل ہے اور حدیث پاک بھی اس کی تائید کرتی حدیث حدیث ہے نغزوهم ولا يغزونا ناہن النبوا حضرت امام بحکر رحمۃ اللہ علی صدیف کو ایسی دلائل النبو کے حضرت, نے ہے حضرت نے کر کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد سرمایا جب احزاب کے لوگ جو لوگ آئے تھے دس ہزار کی تعداد میں مدینہ کو گھیر لیا تھا انہوں نے اللہ تعالی نے ان کے اوپر فرشتوں کو نازل کیا ہوا آئی ان کے خیمے اکڑ کے بھاگ گئے جب جب احزاب بھاگ گئے لشکر کتر بتر ہو گیا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ نہیں کریں گے اب ہم ان کی طرف جائیں گے یہ حدیث بتا رہی ہے اور وہ آئے کریمہ کی اتنا جہاد بھی ہے گویا کہ جہاد کے چار مرائیل ہیں جہاد کا نام اگر بے چارگی رکھ لیا جائے ہر جگہ منہاج ہدے پیش کیا جائے ہر جگہ مین ہاج کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا اگر ہر جگہ مینہاج ہدے ہی کافی ہوتا تو پھر ان مارکوں کے برپا ہونے کی اور برپا کرنے کی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں دوسرے اسوئے حسنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا اسو حسنہ اس کاملہ نہیں میں ایک بات بولتا ہوں میں نے پوچھا کہ اس کاملہ کیوں نہیں ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری طرح آپ انجینئر نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ نے انجینئر نہیں پڑھی نبی کمی صلی اللہ علیہ وسلم تو امیتھے. انجینئر نے نہیں پڑھی کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم ایم بی ایس ڈاکٹر نہیں تھے یا اسی طریقے سے آپ ایم ڈی نہیں تھے کیا یہی مطلب ہے اللہ حکبر ایک حدیث پاک دیکھیں مطلب بالکل واضح ہو جاتا حدیث پڑھتا ہوں انام رای حضرت حضرت ایک دفعہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے وہ کھجوروں کی تلقی کر رہے ہیں کچھ نر اور مادہ شاید ملا کر کے کچھ پلانٹیشن کا کوئی طریقہ جس کو عربی میں تلقی کہتے ہیں فرٹیلائزیشن کرتے ہیں اس طریقے تو وہ لوگ کرتے تھے کی کاشت میں تو وہ تلقی کر رہے تھے پلانٹ کرتے ہیں تو فصل بڑی اچھی آتی ہے یہ کیا ہے الگ الگ لگا دو! کیا فرق پڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق انہوں نے ویسے ہی لگا دیا فضل ہو گئی گئی جب آپ ایک مرتبہ یہ دنیا کا معاملہ ہے یہ دیگر چیزیں جن کا تعلق دنیا سے جنت کا راستہ بتانے کے لیے بنانے کے لیے چاہے وہ قولی طور پر ہو چاہے عملی طور پر ہو چاہے تقریری طور پر ہو اگر کوئی وصول دے کر کے گیا ٹھیک ہے, ہے آپ کے بیٹے نہیں تھے انتقال کر گئے تو اب بیٹوں کے لیے اسوا بننا ہے تو آپ ان کے لیے اس وقت کام نہیں ایسا کہنا غلط بات ہے اس لیے کہ آپ سے اپنے کولی حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ بیٹے کی تربیت کس طرح کی جائے ایک باپ کو بیٹے کے لیے کیسے ہونا چاہیے ایک بیٹے کو باپ کے لیے کیسے ہونا چاہیے یہ اس وقت کامل اور میں یہ بولوں کہ کوئی چیز کامل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ حسین نہ ہو کیا کہا؟ اللہ تعالی نے اور وہ حدیث مطلب حسن ہی سے کمال ہوتا ہے اگر حسن نہ ہو تو کمال ہوتا ہی نہیں تو کر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ حسن کمال مستلزم ہے. تو یہ معاملہ تھا آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا ان ترقی ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے تو اب عیسائیت چلے گی اس کی کیا دلیل ہے عیسائیت چلے گی یہ بھی بات بالکل مبہم ہے یہ بھی بات بالکل مبہم ہے ترقی کس چیز کو کہتے ہیں بے حیائی کو ترقی کہتے ہیں عورتیں ننگی ہو جائے اس کو ترقی کہتے ہیں لوگ بھوکوں مرے تعلیم بڑھتی رہے بھوکوں مرے ایک آدمی سڑک کے اوپر پڑا ہوا اس کو کوئی اٹھانے والا نہ ہو لہو لہان ہو اس کو کوئی اٹھانے والا نہ ہو اس کو ترقی کہتے ہیں ترقی در حقیقت وہ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور اسی کی روشنی میں ترقی کے مفہوم کو متعین کیا جائے گا یہ ہے ہمارا اصول اور یہ ہمارا عقیدہ اور اس طریقے سے اسی کے اوپر ہمارا عمل ہے یہ تھا وحید الدین خاصا کے بارے میں چند بنیادی باتیں ان کو بنیاد بنا کر کے اگر ان کی تمام تحریروں کا جائزہ لیں گے تو ان کی تمام تحریروں کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا اور آپ ایک نتیجے پر پہنچ جائیں گے اللہ تبالک تعالیٰ نے نیک عمل اور اچھی اچھے سے مچھے توسیع قطع فرمائے واحد الرحمان الحمد اللہ رب الحمد <تصحیح> جائیں اور ان شاء اللہ کلوج صبح ساڑھے بجے سے سفر تک گیارہ بجے سے تک. بجے سے تک میں صاحب کا سنت پر